اعزب اللہ قوم یہ لکھو جی ربط اصول دین کے بعد فرو دین کا بیان اصول دین کے بعد فرو دین کا بیان اصول دین تو عقائد ہوتے ہیں نا شرک اعتقادی شرک پیری وغیرہ کی نفی کی گئی اب فروہ دین یعنی احکام نماز روزہ یہ کہ ربط ہے اصول دین کے بعد فروہ دین کا بیان دیا کہ اب تحویر کبرا کے بارے میں زیادہ جھگڑوں مگڑوں نہیں اور کام بھی ہیں دین کے صرف دین کا کام یہی نہیں ہے کہ تحویل ابلا کے بارے میں جھگڑتے رہو دین کے اور بہت سے کام ہیں ان کو بجا لاؤ یہ لسا کے بعد الرا ہے خبر مقدم یہ لسا کی کیا ہے خبر مقدم ہے اس لیے تو منصوبہ اور انت ولو وجوہ کم یہ کیا بنے گا بآخار بنے گا قانون کیا ہے تقدیم و ماہ کو تاخیر یفید الحسرول احتساس مانا یوں کرو نہیں نیکی بند اس بات میں کہ پھیرو تم اپنے منہ طرف مشرق کی اور مغرب کے یعنی یہ نیک کام تو ہے کہ اللہ کے حکم سے مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مغر پیترا تو بیت اللہ سے جو آگے مغرب والے ہیں وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مشربتراب. تو فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے مشرق مغرب پیترا کو منہ کر کے نماز پڑھو نیکی تو ہے لیکن نیکی اس میں بند نہیں ہے نیکی کے اور قوم بھی وہاں ہے تو یہ میں نے مانا کیا ہے حسر کا کہ خبر مقدم ہے ولیکن الر من من باللہ اس کا ہاشیہ لکھ لیجیے احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں یہ بڑی مفید باتیں ہوتی ہیں ان کو لکھا کرو آم شریعت کا حاصل کتنی چیزیں ہیں عقائد آمال اخلاق اول نمبر کیا عقائد دوسرے نمبر کے کیا امبال تیسرے نمبر پہ کیا اخلاق تو ولا کنل برلا من آمنا بلّا من آملا پنڈا کے نیچے دیکھو بیان عقائد اچھا یہ جی ایک بات سمجھ لیجیے یہ بظاہر مانا ٹھیک نہیں بنتا ولا کنر برا لیکن نیکی وہ شخص ہے وہ شخص نیکی ہوتا ہے یا نیک ہوتا ہے तो لہذا یا تو بر کو बमाने بار کے کرو بر बमाने لیکن نیک وہ شخص ہے اب माना کیا ہے ٹھیک ہے یا یوں کرو کہ من سے پہلے ہس مزاف کرو دوسری تعویل من سے پہلے کامانہ کرو لیکن نیکی نیکی ہے اس شخص کی لیکن نیکی الاکن برو من آمرا نیکی ہے اس شخص کی جو ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے یہ عقائد ہیں بلائے کتاب نبی و آ یہ بیان کس کا ہے آمال کا لیکن نیچے نی خود صدقات نافلہ ادھر جو مال خرچ کرتا ہے اس سے مراد کیا ہے صدقاتے نافلہ مراد ہے کہ میں نافلہ اس لیے لے رہا ہوں کہ زکات کا آگے خود ذکر ہے نہیں کہا مسلاتا فرائض کا تو آگے دیکھ رہا ہے یہاں صدکار نگر امراد ہے اور دیتا ہے مال باوجہ محبت آتی کے یعنی باوجود ہے کہ اس کو مال سے کیا ہے محبت ہے پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر تقسیم کرتے تھے کیا کرتے ہاں پرمات شکر مجھے کیا ہے پیاری ہے محبوب مال ہے تو پیاری چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں ایسے نہ ہو کہ جو بیکار چیز ہو وہ خدا کی راہ میں دے دی پیاری چیز دینی چاہیے ایک واقعہ مشہور ہے لوگ ہی بڑی عجیب و غریب ہوتے ہیں جو گندی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں بلا ہو جا کے دو کیا آہ بچے کا جو ملا ہے نا جو چیز خراب ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں بولنا سوچا ایسے کرتے ہیں نہیں ایک لڑکی آئی جی ملا صاحب کے پاس دودھ لائی پیالہ تھا مٹی کا تو بلا صاحب نے پوچھا پہلے تو تمہارے گھر سے دودھ نہیں آتا تھا آج کیسے لائی ہو وہ کہنے لگی وہ دودھ میں کتا نے منہ مارا تھا دودھ میں نے مو مارا تھا تو امی نے کہا ملا سا یہ ہاتھ ملا صاحب کا نے پیالہ مارا اور توڑ دیا پیالہ تو لڑکی رونے لگی کہنے لگی ہائے میری دادی تو اس پیالے میں مورتی تھی اب کس پہ گی یا بھی چھو دوا اب دور جی کو چیکاریگر یہ ہارتے ہیں تو پیارا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں اچھا جی یہ حب ہی ہے نا ہی ضمیر کا مرجع اگر بناؤ مال کو دیتا ہے مال کو باوجود محبت مال کے یعنی مال محبوب دیتا ہے پیارا یہ بھی من ٹھیک ہے اور اگر ہی ضمیر کا مرجع بناؤ اللہ کو تو مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں ریا کاری کے لیے نہیں دیتا کیونکہ اللہ سے محبت ہے اس کی رضا کی بیمار کو خرچ کرتا ہے اور دیتا کس کو ہے زبر قربا کس کو جی رشتہ داروں کو دیتا ہے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے یا نہیں جی؟ میرے رشتہ دار بہت غریب ہیں دیہات کے اندر تو میں ان کو خود جا کے دیتا ہوں پیسے سمجھے جی کیا اب ایک نوجوان کو کہا کہ تیری امی ہے گھر کہنے کا ہاں ہے مجھے کہنے کا کیا کام ہے میں نے کہا کام تجھے نہیں بتانا بس یہی پوچھنا ہے کہ تیری امی گھر بیٹھی ہے میری قریب رشتہ دار ہیں وہ اور بوڑھی ہیں بہت وہ نابینی بوڑھی تو میں خود گیا اور اس کے ہاتھ کے اندر پیسے دیے اس لیے کہ اس کے بیٹے کو پیسے دیتا اور خود کھا جاتا ہے بادشاہ پھر بلوچ قوم ہے ہماری اللہ باتی ہے تو کوئی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں داگینیں ہوتی ہیں الحمدللہ میں خود جا کے ان کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہوں پھر وہ ایسے دعائیں کرتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں تو کتنی ایک فائدہ ہوتا ہے تو میں علماء کرام کو کہتا ہوں کہ جیسے اپنے مدرسے کے لیے کرتے ہو ایسے غربا کے لیے بھی کیا کرو تین سال سے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے اور الحمدللہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے ان کی دعائیں دیکھتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے رشتہ داروں کا بابا حق ہے یتیموں کو دو مساکین کو دو وابن صبین مسافروں کو دو سائلین مانگنے والوں کو دو آہ, آہ کوئی مانگنے والا ہے تو دیکھ لیا کر اندازہ لگایا مستحق ہے پھر رکاو رکاؤ سے پہلے فق کا لفظ معلوم ہے وافی فکر رکا گردن چھڑانے میں وافی فکر رکا گردن چھڑانے میں خرچ کرو گردن چھڑانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا تو ان کو آزاد کرو پیسہ خرچ کرو اور ان کو آزاد کرو دوسرا گردن چھڑانے کا معنی یہ ہے کہ میں نے سنا ہے شاید آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے پاس ساتھی جو ہے نا مسلمان ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کابل کی طرح یا کہیں اور سنا ہے وہ پیسے لیتے ہیں کہ لاکھ روپے دو تو ہم آپ کا آدمی چھوڑ دیں ایسے ہاں کرتے ہیں نا لہذا چندہ وغیرہ کر کے خرچ کر کے ان کو چھوڑا دو یہ بھی کس میں داخل ہے فکر رکا میں داخل ہے واقام مسلات یہ امال کا بیان ہے قائم کرتا ہے نماز کو دیتا ہے زکوٰۃ کو تو بیان آما عقائد کا بھی آ گیا آمال کا بھی آ گیا کے نیچے لکھو بیان اخلاق اب اخلاق کا بیان ہے اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو میرے عزیز یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ پہلے دیکھو نا اے من آ منا بلا معذف نا پھر وہ آ تل بالا یہ بھی کہ ہے ہے بیان امال کے اندر لیکن بیان اخلاق کے اندر ماضی ہے یہ سوفیل ہے تو یہاں اس سلوب کو تبدیل کیا گیا تفسیر مذہبی میں لکھا ہوا ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ عبارت لمبی ہو جائے تو اس لوگ کو تبدیل کرتے ہیں اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے فائدہ ماضی کس پہ دلالت کرتی ہے تجدد اور حدوث پہ نا تجدد حدوس کرا لیکن یہ عسم فعل ہے یہ دوام پہ دلالت کرے گا اشارہ کر دیا گیا کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پہ کیا کرتے ہیں دوام کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے احاد کو جب وعدہ کرے یعنی اخراط ہے وسطابرین یہاں بھی آپ اعتراض کریں گے کہ ولفون تو مرفوع ہے تو اس کا ارتھ اس پہ پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا وسط کیا ہونا چاہیے یہ کیا ہے؟, ہے تو میں نے عرض کیا اہل اسلوب کو تبدیل کرتے ہیں کہ اصابرین یہ ہے منسوب ہے الامد اویل اختصاص اویل اختصاص یعنی اس پہ ناس کیوں پڑھی جاتی ہے امدہو ہے کیا؟ صابری یا اختصاص کا من اخصو صابری کیا اس کو منصوب المد اویل اختصاص مدا کرتا ہوں میں ان کی جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں بادشاہ کا من تنگ داست ہیں مبلط ہیں ان کے پاس گندوں وغیرہ نہیں ہے آٹا نہیں ہے صبر کرتے ہیں بس ذرہ بیماری کے وقت بھی صبر کرتے ہیں وہین باس لڑائی کے وقت بھی صبر کرتے ہیں علاق اللہ صادقو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں جن کے عقائد درست اعمال صحیح اخلاق سے ہیں یا الذین کہ آپ نے نظم الدرر کے اندر پڑھا تھا کہ امور انتظامیہ کا بیان بھی ہے پڑھا تھا یا نہیں جی تو ایک حصہ سورت کا ختم ہوا سورت کتنے حصے تھے دو حصے تھے ایک حصہ ختم ہوا اب دوسرا حصہ سورت کا شروع ہو رہا ہے اس میں پہلے پہلے کے بیان ہے پورے کنارے پہ دکھو. سورت کا دوسرا حصہ امور انتظامیہ کا بیان یا یوحلزینا منوبحشا لکھنا سورہ کا دوسرا حصہ امور انتظامیہ کا بیان اچھا جی یہ تو آپ نے ہاشے پہ لکھا یا یوحل زینہ منو کے نیچے لکھو امر انتظامی نمبر ایک قانون اخساس امر انتظامی نمبر ایک قانون کی ساس کوئی شخص کسی کو آمادن مار دے خاتان مار دے تو وہ دیا تھا ہے خاتان کا معنی یہ ہے کہ مار رہا ہے کافر کو اور گولی لگ گئی کس کو ظلمان کو یا شکار کرنے گیا مار رہا ہے شکار کو گولی لا گئی کہ کو قتل خطا ہے اس کی بدلا قتل تو لکھ لیا نا امر انتظامی نمبر اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قانون کساس کساس کہتے مسابات کو قتل کے بارے میں قطلا جم ہے قطل دیکھ کس کے بارے میں مقبولین کے بارے میں آ, قتل عمل فرمایا کہ بھائی کساس کے اندر برابری ہونی چاہیے یہاں پورا قانون نہیں بیان کیا گیا مکمل قانون کا یہاں بیان نہیں ہے صرف تردید مقصود ہے اہل عرب کی اہل عرب کی عادت تھی کہ ایک قبیلہ ہوتا بڑا دوسرا قبیلہ کیا ہوتا چھوٹا کمزور بڑے قبیلے کا آدمی اگر چھوٹے قبیلے کو مار دیتا نا اس کے کسی آدمی کو مار دیتا آزاد کو تو چھوٹا قبیلہ ان سے آتا بھائی فلاں آدمی نے مارا ہے تمہارے آزاد نے مارا تو کہتے نہیں ہمارا قبیلہ کیونکہ مضبوط ہے لہذا ہوگا لیکن غلام حالانکہ قتل کرنے والا کون ہوتا آزاد تو اس کے بدلے غلام دے دیتے تھے کہ اس کو مارو یعنی چھوٹے قبیلے کے آزاد کے بدلے کس کو دے دیتے غلام کو بس بندے کے بدلے بندہ دے دیا ہے غلام دے دیا ہے اور اگر او چھوٹے قبیلے والا کوئی غریب آدمی ان کے غلام کو مارتا کس کو مارتا غلام کو ادھر بھی غلام ادھر بھی کیا غلام تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں نہیں ہم غلام سے بجرا نہیں رہیں گے ہم کیا کریں گے چاہے مارنے والا غلام ہوتا اگر مارتے کہ اس کو آزاد تو, تو یہ مقصود محض تردید ہے سمجھے باقرہ مکمل وہاں ہے بکا بنا فی ان, ان تقسیم وہاں ہے دیکھو یہ. فرض کیا تمہارے قانون مساوات بین مقتولین کے الہر یگ تالو بل یہاں یگ کا ہے حر کو قتل کیا جائے گا بدلے کے اس کے حر کی لیکن کس وقت جب حر حر کو مارے ہر حر کو مارے تو حر کے بدلے حر کو قتل کریں گے یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہمارا جی قبیلہ بڑا اونچا ہے ہم کیا دیں گے غلام دیں گے غلط ہے وال اب دو یوگ پالو غلام کو قتل کیا جائے گا بدلے غلام کے کس وقت جب غلام غلام کو مارے اس کے بدلے آزاد نہیں ہوگا وال انسا, انسا اور قتل کی جائے گی مونس بدلے کس کے مونس کس وقت جب مونس مونس کو مارے یوں نہ کہو کہ ہماری مونس کے بدلے کس کو قتل کریں گے ہم مار دیکھو غلط ہے من وہ کیا میرے عزیز ایک آدمی جی قتل ہو گیا وہ اس کا کساس لینا ہے یا نہیں تو پھر جو مقتول کے وارث ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں اس بات پہ کہ ہم کساس نہیں لیتے کیا لیتے ہیں دیا تو پھر دیت ہو جائے گی سارے راضی ہو جائیں یا ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں چار وارث ہیں تو پھر کساس ہوگا یا پھر بدیات ہوگی پھر بدیات ہوگی پر وہ شاس کہ معاف کیا گیا واسطے اس کے بو ضمیر کے نیچے لکھو قاتل معافی قاتل کے لیے ہوئی من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے اخی کے نیچے لکھو فریق کے مقدمہ جنہوں نے مقدمہ کیا ہے وہ کون ہے مقتول کے وارث فری کے مقدمہ پر وہ شاذ کے معافی کی گی واسطے اس کے اس کے بھائی کی طرف سے فری کے مقدمہ کی طرف سے شاعر کسی چیز کی کسی چیز کی، سے کیا ہے کہ ساز ختم ہوا اور دیا تازی یا بعض نے معاف کر دیا فتح با ان دل مارو اس کے نیچے لکھو فریض وارث وارث کا فریدا یہ ہے کہ مطالبہ کرے اچھے طریقے پہ مطالبہ کرے زیادہ سختی نہ کرے پتے بام بل معروح. یہ کس کا فریدا ہے تو مقتول کے وارث کا پس مطالبہ کرنا ہے اچھے طریقے پہ وعدہ ملے بے شان یہ کس کا فریدا ہے قاتل کا قاتل کو بھی چاہیے کہ ادا کر دے طرف اس کے اچھے طریقے ذالک تقتیف رب قوم ذالک کا کہیں چلو قانون قانون دیت و عفو اب دیکھو کساس کے بجائے آ گئی یہ قانون دیت وف تقتیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور خصوصی رحمت ہے وہ شخص کے زیادتی کرے بعد اس کے بس کے لیے ذات دردناک ہے زیادتی کا کیا مانا یہ ہمارے بلوچوں کی عادت ہے پٹانوں کی بھی عادت ہے تو کیا کرتے ہیں دیت لے لیتے ہیں کیا لیکن پھر چھپ چھپ کے قتل بھی کر دیتے ہیں یہ ہمارے بلوچ اور پٹھان یہ بیماری ہے. پہلے سے صاف ہو کہ ہم بھی کی ساتھ کیسے کھانے تم پٹھان ہو ہم کرتے ہیں <laughs> یہ جو زیادتی کرتا ہے بعد اس, اس کے لیے کہا تھا؟ باقی دیت کتنی ہے جی سو اونٹ کیا تو آج کل اونٹ تو نہیں ہے تو پھر یا تو ہزار شرفی ہے یا دس ہزار کیا ہیں درہم ہیں اور دس ہزار درہم کا ہم نے اندازہ لگایا ہے اس کے اندر بھی ہے ہمارے فلقرآن کے اندر دو ہزار نو سو سولہ تولے آٹھ ماشے دو ہزار نو سو سولہ تولے آٹھ ماشے یہ آج کل کی دیا تھا ہے. باقی اس کی آپ قیمت بنوا دیں سناروں سے ایک بات میں عرض کروں کہ اخبار میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ دس گرام کا تولہ ہے نا اس کی قیمت کچھ کم ہے چاندی کی یہ چاندی ہے سمجھے اور جو بڑا تولہ ہے نا پرانا وہ تقریباً بارہ گرام کے قریب ہے اس کی قیمت کیا ہے زیادہ ہے سناروں کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو بتا دیں گے کبھی پرانے تولے کی قیمت پوجتے ہو یا جدید کی جدید کم ہے دس گرام کا پر. تو پرانے تولے کی قیمت جہاں پرانا تولا ہے اس کی قیمت پوچھ کے اس کو ضرب دے دے, دے گے اس کے پانچ سو روپے ہے یا چھ سو روپئے تولا ہے اس کے اس کے ساتھ ضرب دے دے لوگے ہاں کہ دس لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہو جائے گا اچھا حضرت آگے کہے, والا بالا فل قصا سے حاصل یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے جو ہیں وہ معین نہیں ہو سکتے چاندی اور سونا معین ہے لیکن ریٹ چاندی سونے کا گھٹتا بڑھتا نہیں رہتا تو اس لیے رقم تو معین نہیں ہو سکتی نا یہ رقم کو قطن مین نہ کرنا اس وقت حساب لگا لینا والا کنفیل قساب سے حیار ہم نے جی پرائمری پاس کی تھی ہندوستان کے دور میں اس لیے میں حساب کے اندر بڑا قابل ہوں دو منٹ میں حساب کر سکتا ہوں آج کل وہ کم کیا ہے کلکو ٹر کے وہ تجھے وہ میں گیا مدرسے کے لیے گارڈر ٹیئر لینے تھے یہ ہوتے ہیں نا گارڈر لو لوہے کہ وہ میں نے لینے تھے تو میں نے اس کو حساب بناؤ میں نے لے لیے میں نے دل میں حساب کر لیا بالکل ذہن میں اس نے حساب کیا اسی ٹر کے اوپر کہنے لگا جی اتنے پیسے دے دو میں نے اتنی پیسے دے دیے حالانکہ غلط حساب تھا بالکل تھوڑے پیسے اس نے لگائے میں نے کہا ٹھیک ہے تو راضی ہو گیا کہنے سے کہ بالکل ٹھیک راضی میں چل گیا آٹھ دس قدم اٹھائے پھر واپس آیا میں نے کہا اکل سے کام دیا تم نے کچھ تم ٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہو اور ہوتا تو آپ کے پیسے کھا جاتا میں نے کہا اتنی اتنی غلطی ہے تیری نقصان اٹھایا تھی میں نے کہا پھر چلا اس کو اس نے چڑھایا تو میرے منہ پہ چار دیکھتا ہو ہو میں نے کہا ٹر بار پہ نہیں اعتماد کیا بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ والا حکمت قانون کی قانون ات کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس قانون اتاس میں زندگی رکھی ہے رکھی ہے زندگی ہے نہیں طالبان کی جب حکومت تھی دعا اللہ پھر دکھائے مشکل کشا ہا جب ان ظالموں کو تباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بار کشل آئے بہار آئے. تو طالبان کے دور حکومت میں لیتے تھے یا نہیں؟ صرف دو چار ایک آدمی کو پکڑوایا بکر سے ایک پٹھان تھا باہر سے بکر آیا وہاں سے طالبان نے پکڑوایا اور وہاں کساتا کی کیا ختم ہو گیا جدھر جی کو آج کل ہاتھ हैं ہیں کوئی انسان چل نہیں سکتا مارا جاتا ہے پیسے जाते جاتے ہیں لیکن ہم نے رات کا سفر کیا طالبان کے دور میں ہوش سے کابل تک چلے گئے بالکل امن و امان امن امان چلے گئے وہاں ڈھیر لگے ہوئے تھے کابل کے اندر روپاؤں کے ڈھیر روپئے لوٹ وغیرہ میں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر ہوتے تھے بلوچ سارے لے کے بھاگ جاتے تھے ایسے میدان میں یہ ہے جی اسلامی سلطنت کے برکار وہ وزیر خزانہ میرا شاگرد تھا تو لے گیا خزانہ دکھا کتنی ہمبار تھے وہاں وہ دعائیں بھی کراتے رہے وہ کافی کمرے تھے اپنا بینک اندر وہاں بالکل حیات حکمت قانون ساتھ اور واسطے تمہارے کساس کے اندر زندگی ہے زندگی یا نہیں? آ, لوگ ڈر جاتے ہیں. ہم نے کتل کیا جائیں گے دلی دلی دلی. ایسا ہے عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ سے یہ کیا تھا جی امر انتظامی نمبر ایک کیا تھا قانون کساس آگے کوتے بال ہے تمہیں ہزارہ امر انتظامی نمبر دو وسیعت امر انتظامی نمبر دو کیا ہے جی وسیعت ہے بھائی اب تو میراث کے احکام ہیں نازل ہو چکے ہیں یو سی کم اللہ فی اولاد کم ہے نہیں آ گیا گا سمجھے تو جب تک یہ میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو پہلے یہ حکم تھا ابتدائی اسلام کے اندر کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کرتا تھا کہ میرے ابے کو اتنی دینا میری اماں کو اتنی دینا کوئی اور بھائی رشتے دار ہوتا اس کو اتنی دینا اور جو بچتا اس کی اولاد کا ہو جاتا ہے کیا اس کی اولاد کا ہو جاتا یہ وصیت فرض تھی کے لیکن جب میراث کے کام نازل ہو گئے اور ماں باپ کے لیے مقرر ہو گیا ہے نا سمجھے ماں باپ کے لیے یہی ہے اولاد ہو تو چٹا حصہ ہے اور اولاد نہ ہو تو کیا ہے سولس ہے پھر باپ کسی وقت سوچ لیتا ہے کسی وقت اسبا بھی بن جاتا ہے سمجھے جی گربرد اولاد میت یا دکھ اوقا یا پی درما زوج مادر رب و مال پا ز ماد اچھا جی کہاں پہنچ رہے جی تو قانون تھا یا وسیعت ابتدا میں کیا تھی فارسی اب ہے بسیعت فارسی بھئی بھروسہ کے لیے فرض نہیں سمجھے پہلے تو ماں باپ کے لیے کیا کرتے تھے وسیعت کرتے تھے اور فرض تھی اب ماں باپ کے لیے وصیت ہے یا ان کو میراث ملے گا میراث ملتا ہے کسی وقت سلس ملتا ہے کسی وقت سلس ملتا ہے اب لا وسیعت والے وارش ہے کے لیے وسیعت ختم ہے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہوا یا نہیں وارث کے لیے وسیع نہ کرو دوسروں کے لیے کیا جو فرض کیا گیا تمہارے اوپر اذا حاضر الموت وقت اذا حاضر حاضر الموت وقت کے نیچے کیا لکھنا ہے کا وقت کیا ہے جب موت آ رہی ہو قریب المرگ ہو فرض کیا گیا تمہارے اوپر جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت ان طرح کا خیرہ اگر چھوڑ گیا ہے مال کو پہلے کیا لکھا تھا اضافہ خریدے وقت وسیعت ان ترقا کے نیچے دیکھو شرط وسیعت شرط وسیعت یہ ہے کہ مال چھوڑ جائے البسیت ترقیم میں کیا بن رہا ہے تم بتاؤ جائے جائے کوتے باقا نائب کا ہے ٹھیک ہے نا بصیت فرض کی گئی ہے ماں باپ کے لیے اب ہے ماں باپ کے لیے نہیں ہے لا وسیات دوسرے رشتے داروں کے لیے بل اچھے طریقے پہ حکن یہ واجب ہم متقین کے اوپر سمم بدلا انجام مبدل ایک آدمی وسیعت کرتا ہے کہ فلاں جگہ جی اتنا خرچ کرو دوسرا آدمی تبدیل کر دیتا ہے جائز ہے یا حرام ہے آج کل وسیعت وارث کے لیے تو نہیں نا کسی مدرسے کے لیے وصیت کرتا ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنی پیسے دے دو ہماری طرف سے سے وسیع جائز ہے نہیں سر سے زیادہ نہ ہو لیکن اس کے رشتہ دار جو ہے نا ان کو مدرسے والوں کے ساتھ بوگ ہے وہانی نہیں خرچ کر دیں دوسری جگہ خرچ کر دیں جائز ہے غلط ہے انجام محمد جلی بگوش کے تبدیل کرتا ہے اس کو بعد اس کے سنا پس پسیوا گنا اس کے اوپر ان لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں اللہ سننے والا جاننے والا ہاں اگر رسیت کرنے والا طرف داری کرے یا غلطی کرے تو پھر اصلاح کر سکتے ہو میرے ایک دوست تھے اب فوت ہو گئے ہیں وہ سعودی عرب کے اندر رہتے تھے تو وہ پیسے بھیجتے تھے میرے اکاؤنٹ کے اندر ایک دفعہ انہوں نے خط لکھا کہ میں اپنے بیٹوں کے اوپر ناراض ہوں بہت ناراض ہوں بات بے فرمان ہے مر جاؤں تو یہ پیسے سب کو مدرسے کے اندر کیا کر دینا خرچ کر دینا الحمد للہ وہ زندہ ہو کے آ گئے بڑے نہیں وہاں زندہ ہو کے آ گئے میں نے اس کو کہا بڑا بے وقوف ہے سمجھے یہ تو حرام وسیعت بھی توں نے وہ کہہ رہا کہ سارے پیسے تو مدرسے میں خرچ کر رہا ہیں سولس سے اوپر وسیعت ہو نہیں سکتی اگر تم مر جاتا تو میں صرف تہائی خرچ کرتا دو حصے تیرے نا فرمان بیٹوں کو دیکھا چاہے نا فرمان ہے پھر بھی تیرے بیٹے ہیں لیکن الحمدللہ للہ وہ آ گیا. سارے پیسے میں نے اس کو ادا کر دی مکمل پیسے اب وہ قوت ہو گیا ہے اللہ اس کی بشش کرے آمین کہہ لو تو بعض لوگ ایسے غلط وصیت بھی کرتے ہیں ہاں تو آپ یہ نہ سمجھ رہا کہ ہم مولوی صاحب ہیں خاج جائیں اس نے وسیعت کیا سارا کوئی لے جو تو آپ لے کے بیٹے غلط آرام ہے آرام غلط وسیعت کر رہا ہے یہی تک حلال ہے فمن خافا انجام مسلح وہ شخص کے اندیشہ کرتا ہے انجام مسلح اندیشہ کرتا ہے وسیعت کرنے والے سے ترکداری کا جان اپن من داری کا, کا. مثال طور کسی کے بارے میں زیادہ وسیعت کر دیتے ترف داری نہیں یا گناہ کرتا ہے گناہ کا معنی یہ ہے وہ جیسے وہ گناہ کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کا حق مار رہا تھا اسرا کرتا ہے درمیان ان کے پسندید گناؤ پر اس کے اندر شہید اسلام ڈاٹ کام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 لمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اے اسلام ڈاٹ کام